فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر لأمور مهدساتها وكل مهدسة بدا وكل بداة وكل بدات ضلالة وكل ضلالة في النار فأوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان نواح مرکم انتو عبد المانات محترم سامعین دین نوجوان ساتھی اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی بڑی اہم خصوصیات میں سے اور اس کے فضائل میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے ایسی تعلیمات انسانوں کو دی ہیں کہ جو انسان ان تعلیمات پر عمل کرے اس کی شخصیت ابھر کر اور دنیا میں عروج و ترقی کی راہ پر وہ انسان آ جاتا ہے انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرنا انسانوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں محبوب اور پسندیدہ بنا دینا لوگوں میں عزت اور مقام و مرتبہ عطا کر دینا یہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک نظام مقرر کیا ہے اسلامی تعلیمات اسلامی احکامات پر انسان اگر عمل کرے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اگر انسان اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بڑی عزت بڑے مقام و مرتبے اور بڑے عروج و ترقی سے نواز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور اللہ رب العالمین نے اعلان کیا قرآن پاک کے اندر وَإِنَّهُ کا اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ اے ہمارے نبی یہ قرآن پاک آپ اور آپ کے امتیوں کے لئے بہت بڑی عزت کا سنوالہ ہے عروج کا مقام و مرتبے کا عزت قوت اور کا کا اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے وہ کتاب بنا دی یاد رکھو اللہ رب اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو تو بہت ہی زیادہ عروج و ترقی اور عزت عطا کرتے ہیں آخرین اور بہت ساری قوموں کو اسی قرآن کے ذریعے زلیل اور خوار کر دیتے ہیں جو لوگ کتاب اللہ کو اپنایا ایمان رکھا اس کو پڑھا سیکھا سکھایا اور اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ تو اسی قرآن پر عمل کی برکت سے ان کو عروج عطا کرتے ہیں اور جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا نظر اندر کیا اور قرآن کو چھوڑ کر کے انہوں نے کوئی اور راہ اپنے لیے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر خوار کر دیا کرتے ہیں وہ بہترین قرآن تعلیمات اور وہ بہترین اسلامی ہدایات جن کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت اور مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے ان میں سے ایک بڑی اہم چیز امانت داری انسان کے اندر اگر امانت داری آ جائے انشان امانت دار بن جائے تو دنیا اور دوروں امانت داری خوبی کی بنا پر اللہ اللہ انسان کو ہیں ہیں اللہ اللہ اللہ کو کو حکم دیتا تک و غریب میں دخول فرمایا اور, سارے ہتھیار ڈال دیے اور نبی علیہ نے اس شخص کو اس نامی شخصوں کو بنایا جس کے پاس کو کر دیا. داخل ہوئے اور جا کر کے ساری مورتوں کو توڑا اور سب کو اٹھا کر کے پھینکا اور پار کر دیا جب نبی علیہ باہر نکلنے لگے خانے کعبہ سے تو اللہ تالان ہو اپنے سوچتے ہیں کلیب اور چابی ہم کو ملنی چاہیے کیوں میں دروازے پر کھڑے کہ نبی علیہ السلام نکلیں اور چابی ہم کو پکڑا دے کیوں ہم اس سے زیادہ کوئی مستحق اس چادی کا نہیں ہے یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے سوچتے ہیں. اپنے سوچ کر کے دروازے پر کھڑے ہیں دوسرے کا کنواں کا پانی پلانا یہ ساری ذمے داری ہماری بچی ہے ندامت ندام تو ہم کو ملنی چاہیے تو اللہ رب العالمین نے حضرت علی اور حضرت کی سوچ کو رد کرتے ہوئے اپنے نبی کو تعلیم دیا را اے نبی اور اے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت کو امانت والے کے سپرد کر دو نبی علیہ شاہ نکلے حضرت علی اور عباس کو چھوڑ کر کے اب جس سے آپ نے چاوی لیا تھا اللہ کے نبی شاہ نے اللہ کے حکم سے امانت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے چاوی ان کو پہنچا دیا اور ان کو پکڑا دیا تو میرے بھائی امانتداری بہت بڑی چیز ہے نبی علی قرآن پاک نے کامیابی اور فراہ کے لیے شرط رکھا ہے کہ انسان امانت دار ہوا ہم کامیاب وہ ہو ہوں گے جنت کے بارش ان کو بنایا جائے گا جو اپنی امانتوں کا کی حفاظت کرتے ہیں امانت دار امانت امانت والے کو سپرد کر دیتے ہیں امانت میں کبھی خیاانت اور لاپرواہی نہیں یہ اللہ کے رکھا ہے اسی طرح سے اللہ احمد بن امام شوق کرتے ہیں اللہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ خان اللہ امان کلا وَلَا آجَلًا حضرت انس رضی اللہ حل کہتے ہیں نبی علیہ السلام شاید ہی کبھی ایسا خطبہ دیا ہو شاید ہی کبھی صحابہ کو خطاب کیا ہو کوئی بھی موضوع کسی بھی عنوان پر آپ کو خطاب کرنا ہے لیکن ہر موضوع کے ساتھ خطبے کے ابتدا میں یا اپنے خطاب کے اندر نبی علیہ یہ تعلیم ضرور دیتے انا اے ہمارے صحابیوں اے اے یار رکھو شخص شخص کا کا ایمان نہیں ہے اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت دار نہ ہو جو امانت کی حفاظت نہ کرے امانت کو ادا نہ کرے وہ انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا ولا دین اللہ اللہ اور آپ نے ساتھ میں یاد رکھو جو انسان وعدے کو نہ پورا کرے اس کا کسی کام کا نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے دوستو اعلان کر دیا لا ایمان علم اللہ جب تک انسان دار نہ بن جائے تب تک آدمی مومن نہیں بن سکتا اسی لئے حادیث کے اندر امانتداری کو ایمان کا ایک شاہ اور ایمان کی علامت قرار دی گئی ہے اور امانت کے حفاظت نہ کرنا امانت علامت تین علامتوں میں سے ایک پہلی عمانت ہے, ہے تو جھوٹ بولتا ہے نمبر دوا جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے دمبر وَئی دا وَئی دا جب اس کے پاس امانت رکھی ہیں تو امانت میں خیانت کیا کرتا ہے اس حدیث میں نبی علیہ السلام امانت میں خیانت کرنا امانت میں لا پرواہی کرنا منافق کی بڑی علامت قرار دی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو بد خیانت امانت میں خیانت کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان و دین کو بچائے رسول اللہ احمد تم چھ چیزوں کی اگر گارنٹی دے دو چھ چیزوں کی پابندی کرو گے کا وعدہ تم ہم سے کر لو اب کم آئی جن ناخل تمہیں تمہیں جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں بہت بڑی چیز ہے کہ نبی علیہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے کسی امتی کو جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دے دے اللہ تعالیٰ انہی خوش نصیبوں میں ہم تمام لوگوں کو شامل کر دے جن کے جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے رکھی ہے اجمن ستم اجمن الرقوم الجنا چھ چیزیں کرنے کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں گے تو سچی بات کرو گے جھوٹ کے قریب نہیں جاؤ گے نمبر دو تم تم اور جب تم لوگ وعدہ کرو گے تو وعدے کو پورا کرو گے خلافی سے اپنی آپ کو بچاؤ گے نمبر وعدو اذا تم انتم جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو امانتار چوتھی چیز فرمائیوں کی تم حفاظت کرو گے اپنے اپنے عبادت کرو کتنا بڑا عمل یہ ہے اور کتنی بڑی نیتی ہے کہ ان شاء اللہ تعالی کی ان نگاہوں کو اللہ تعالی کے نافرمانی اور خیالت سے بچا لے کتنی بڑی چیز ہے بباہ جسم کے اندر سب سے چھوٹا اگو ہے لیکن اس کی حفاظت پر اللہ تعالی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں وہ سار اپنی نگاہوں کو نیچی کرو لیکن ہمارے ساتھی ہی سوچتے ہیں نگاہیں نیچی رکھنے میں تقریبی رکھنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں اگر نگاہیں نیچی کر لیں گے تو دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں کیوں فلموں نہیں دیکھیں تو کیا فائدہ ہے اللہ یہ اگر نگاہیں نیچی کر لیں تو ہمیں پارکوں کلبوں اور کاموں سے گھومنے جانے کا کیا فائدہ ہے باللہ یہ چھوٹی سے چھوٹے سے مزے کے لیے لذت کے لیے انسان کتنی بڑی چیز کو نظر انداز کر دے رہا ہے اس دنیا کے چند لمحے کے مزے اور لذت کے لیے دائنی جنت کو اللہ تعالی دائمی جنت کو انسان نظر انداز پر حفاظت کرو اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہم پر فرض کرار دیا ہے اور آخری و چھتی تھی ساتھ اپنے ہاتھوں کو روک لو اپنے ہاتھ پر قابو رکھو اپنے ہاتھوں سے کسی کو نہ ستاؤ حرام چیزوں میں آرام کاموں میں حرام لکھنے میں پڑھنے میں حرام کام کے اندر اپنے ہاتھوں کو استعمال نہ کرو اللہ کرنے کا تم ہم سے کر لو تو ہم جنت میں داخل کرنے کا تم سے وعدہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چھ باتوں پر ہم تمام ساتھیوں کو عمل کرنے کی توفیق رسید فرمائے الحمد اللہ وقفا وسلم امانتداری سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مراکب طے کر لیتا حاصل کر لیتا ہے ہمیشہ سے اس فتنے کے دور میں بھی کتنی بھی برائیاں عام ہو گئی ہوں لیکن امانتداری کی آج بھی قدر کی جاتی ہے یہ ای ایسی خوبی ہے بے میں بھی امانت دار لو اچھی ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اللہ حضر امانت امانتداری انسان کو دنیا میں کیسے رزق سے بال سے دولت سے عزت سے مقام و مرتبے اور اونچے اعلیٰ اعلی سے اعلیٰ درجے کا مستحق کیسے بنا دیا کرتا ہے قرآن اور تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں ان تمام واقعات کا بیان کرنا ابھی ناممکن ہے لیکن بڑے اقتصار کے ساتھ دو ایک مثالیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان واقعات کو اس لیے بیان کیا کہ ہم لوگ ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں سورہ یوسف کا ذرا مطالع کرو یوسف علیہ السلام پر بھائیوں کے ظلم و زیادتی کا خیال لکھو بھائیوں نے کوئے کے اندر ڈال دیا ہے پھر نکالے گئے بیچے گئے ظ سمانیم بخصن دراحمہ معبودہ بڑی معمولی قیمت میں کوئی ایسے نکالنی والوں نے بیش ڈالا ادباد شاہِ مصر کے محل میں آئے وہاں ایک عرصے تک زندگی گدارتے رہے پھر عزیزِ مصر کی بیوی جو مہارانی تھی ان کی نیت خرام ہو گئی انہوں نے حرام کاری کے لئے بلایا دربادہ بن کیا وغلقت الابواب وقالت حیدلت ہر طب جب, جب اس کی ناکام ہو گئی تو آخر میں اس عورت میں یوسف علیہ السلام کو کسی کام کے بہانے بلایا اور محل کے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور اس کے بعد کہتے کے لیے یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کی امانت دی بھی امانت ایمان دی بھی دی بھی دی بھی دی اللہ تعالیٰ کی دی بھی امانت تتوہ ان تمام امانتوں کا جھاگ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ کی برا کی میں بند کمرے میں اللہ تعالی کی نافرمانی کروں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو میں اکراؤں یہ کہہ کر کے کہ انکار کر دیا یوسف اور میشراف صاف آگے بھگے بھاگنے کے لیے آگے بڑھے مہارانی میں پیچھے سے کپڑا پکڑ کر کے کھیچا اور یوسف علیہ السلام کا تمیز پھٹ گیا کیس یوسف علیہ السلام پڑا گیا آپ ہرنا جانتے ہیں ایک عرصے تک جیل میں ایک عرصے تک کیلئے جیل میں ڈال دیئے گئے جیل سے ابھی جیل میں ہی امانتداری کا تمام امانتداری کی فضیلت امانتداری کا مقام و مرکمہ اور امانتدار کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا وقت کیا, کیا ویلو اور کیا قد ہوتی ہے اس حدیثہ لگاؤ ابھی کے کے ہے امانتاری نے کہا یوسف کو جیل سے نکال کر کے لا استخلیص ہونے مرسی جیسے اس کی اما یوسف اور اس کا ساتھ امانت داری بادشاہ کے سامنے آئی فوری تو اس نے کہا یوسف کو جیل سے نکالو اور میرے پاس لے کر کہو استخلیص لے مرسی میں اس کو اپنا خاص درباری بناؤں گا ایک انسان کی امانت داری ذرا دیکھیں میں اس کو اپنے اپنے خاص اعتباروں میں شامل کر لوں گا یوسف علیہ السلام آئے ابھی تو یوسف علیہ السلام کی امانت داری اس نے گوروں سے سنا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور گفتگو شروع کی شروع کی تو وہ لالمی فرماتے فلما جیسے گفتگو شروع کیا بادشاہ مشر نے داری کو دیکھے گا یوسف تم بڑے امانت دار ہو تم ہمارے خادم نہیں بلکہ ہمارے بادشاہت کے سب سے بڑے ذمہ دار آج سے تم کو ہم نے بنایا ہے اور کسی نے بنایا ان نقلوں میں لگے گا تم بڑے عزت والے ہو اور امانت دار ہو امانت دار ہو امانت امانتداری انسان کو جیل سے نکال کر کے بادشاہ کے تخت پر بیٹھا دیا یہ ہے داری کا مقام دوسری امانتداری قرآن کے اندر میرے دوستوں امانت دار بنو اگر تم امام و ام حصیب ام ہو تو امامت و خدا امانت داری ہے اگر تم محسوب ہو تو امان آزاد ہے امانت داری ہے تم کسی کمپنی کے منیجر ہو تو تمہارے اوپر امانت داری ہے میرے بھائیو اگر تم ٹیچر ہو تو تمہارے کلے پر مہمانتداری ہے اگر تم صاحب علم ہو جب بھی تمہارے بڑے مہمانتداری ہے اگر تم شوہر ہو تو بی بی بچوں کی امانت تمہارے پندھے پر ہے اگر گھر میں عورت ہے وہ شوہر کے عزت شوہر کے مرد شوہر کے اولاد امانت دار ہے دنیا کا کوئی انسان امانت آگاہ نہیں ہو سکتا اگر امانتاری او امانت تو, امانت تو باپ اور اولاد میں کبھی جھگڑے نہ ہو اگر استعمالی زندگی میں امانت آ جائے تو یاد رکھو گے میرے بھائی ہو اور دوستوں کبھی میاں دیدی کے درمیان جھگڑا نہ ہو تو امانت دار کو اللہ لالا عزت سے نوازتا ہے امانت دار کو انسان امانت دار کو اللہ تالا جیل کی پریشانیوں سے نکال کر کے وہ شاہی تخت کے آ... شاہی تخت پر بٹھا کر کے ایسے آرام و سکون کی زندگی عطا کرتا ہے کو مطالعہ کرو انسان کتنی بھی پریشانیوں میں ہے امانتداری انسان کو بے شمو مشکلات سے آزاد کرا کر کے اسے عزت ادا کر دیا کرتے ہیں ہمیں تو کس سامان ہے مشر میں آباد تھے مصر میں رہتے تھے فران کے دربار میں تھے ایک دن ایک فرونی کا السلام کے علیہ السلام میں چھڑانا چاہ بھگ نہ تو موسیٰ ایک گھونسا مارا وہ گھونسا گیا صحیح بڑھ اور وہی وہ گرا بدبخت مر گیا اب تک کیس منشان علیہ السلام کے دن میں پتا چل گیا رات کو میٹنگ اور میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ یہ فرق یہ مسلمان یہ دوسرا دلچسپ ان کے دربار میں رہا کرتا ہے لیکن ہمارے بدلے موسا کو قتل کر دیا جائے ایک دن بعد شریف طبی اور بیٹھا کو دیا جائے سارے موسا ایک انسان آیا اور رات کو موسا کو خبر دیا میرے بھائی موسا بہتر ہے آپ ایک دو تین ہو جائے مثر سے نکل جائے میں دستخط کر کے آ رہا ہوں ابھی میں نے دیکھا فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا مجمن کا راستہ راستے پر تو میرا ہماری رہنمائی کرے گا بہرحال چلے گئے ایسے علاقے میں گئے جہاں کنواں تھا جہاں پانی پلانے کا کنواں تھا دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو کنویں کے قریب سے ہٹا رہی ہیں علیہ ہیراسام آگے ہے کہا کیا بات ہے تم دونوں کیوں یہاں پریشان ہو اپنی بکریوں کو کیوں کنویں پہ نہیں آنے دیتے انہوں نے کہا چلے دونوں بچیوں نے کہا میرا باپ بوڑھا ہے گریب ہے کوئی بھائی ہمارے یہاں نہیں ہے بکریوں کو بکریوں پر گزارا ہے کوئی نوکر رکھنے کی اور نوکر کو رکھ کر تنخواہ دینے کی طاقت بھی میرے باپ کو نہیں ہے باپ بوڑھے ہی وہ جنگلوں میں بکریوں کے پیچھے نہیں بول سکتے ہم دونوں بہنیں بکریاں بکریوں کو मेरे دیتی की مدد کی بات پانی نکال کر کے بکریوں کو کما دیا وہ بہنوں بہنیں اپنی بکریاں لے کر کے وقت سے پہلے پہنچ گئی باپ نے پوچھا بوڑھے باپ نے کیا بات ہے کیسے آ گئے انہوں نے پورا قصہ بتایا ایسا نوجوان خوبصورت صحت مند بڑا امانتدار ہو. اس نے اس طرح سے ہم سے امانتدار قتل کا کیس ہے قیسے, پورے ملک نے فیصلہ کر رکھا ہے کو ہو کا اے میرے والد ہے اس آدمی کو آج مزدور رکھ لو چرائے گا ہم میرے بہنوں کو آرام ہو جائے گا اس کے لیے دو خوبیاں میں نے بڑی شان دیکھی ہیں ایک خوبی تو یہ ہے میں نے اس کو امانت دار پالا ہے امانت دار انسان کی بڑی عزت ہوا کرتی ہے وہ امانت دار ہے اور دوسری خوب قوت و طاقتور ہے طاقتور نوجوان کو فوراً بہرا کر کے شرما آئی اور نے اس سے کہتی ہے ہمارے والی بار کو مزدوری دینے کے لیے بڑھاتی ہے مزدوری لینے کے لیے موسا کلی د تو مشکلوں میں پھرا امانت دان اس امانت دار کو امانت داری کہاں تک پہنچا دیتی ہے مجبوری لینے کے لیے گیا اور پورا باپ کہتا ہے دیکھے سنو ایک پرواہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہے میں ایک رائے تم کو دیتا ہوں یہ ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تجھ سے کر دیتا ہوں انسان امانت ہو تو اس کی دنیا میں ہوا کرتی ہے اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں رہنا پی لا پی رہنا سہنا یہ سارے چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آج سال میری بکنیا تم چرا کرو اور آج سال کے بعد اگر دو سال اور چھ بکنیا چلا کر کے دس سال پورے کر دو احسان ہوگا. اللہ امانت داری ہے ہے کہ سار بھر سے بے گھر ہوا ہے. مزدوری لینے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالی امانت داری کے برکے سے اس کی شادی بھی کروایا نوکری بھی مل گئی بال بچے بھی مل گئے اور دنیا میں ساری مشکلات سے آزاد بھی ہو جاتا ہے امانت داری ہے ہمارے اندر آ جائے اللہ, اپنی رحمتوں کا دے اللہ تعالیٰ پنہا نصر کرے ہر کبورے والا کہتے ہیں میں کروں گا ساتے ہی نظر آئے جیسے آپ کی نگاہ مکہ پر پڑی کہ ضرورت نہیں ہے ہماری قوم کا سب سے بڑا امانتاہ محمد آ رہا ہے یہ جو فیصلہ کر دے گا پورے مکے کے لوگ اس فیصلے کو قبول کر لے گے ح شام آئے اور لوگوں نے فیصلہ رکھا اور آپ نے ہمارے داری سے فیصلہ کیا قیامت تک کے لیے اتفار مکہ کا جھگڑا ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کا مانت دار بنائے ہم, ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے صاحب اقتدار کو اللہ تعالیٰ یہ کام آفی فرما ہر قسم کے فکنیں ہر قسم کے منکناہ ہر قسم کی برائیوں سے ان بچائے اور ہر اچھے کام کی اللہ تعالیٰ توفیق دے جو ملک کے لیے, ملت کے لیے کے اور ہر کام سے جو امت کے لیے ملت کے لیے نقصان دہوں کو پکڑ لے اور ان سے روک دے ارحال مسلمان. إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأدل والإحسان وإيتاء بالقربة وينهى عن الفعشاء والمنكر والبجي يهدكم لعلكم تذكرون واذكر الله تذكركم ودعوه يستجيب لكم واذكر الله تعالى أكبر